الصف صورت الصف مدنی ہے اس میں چودہ آیتیں اور دو رکو ہیں نام آیت چار ان اللہ صفاً صفن بنیان مرصوص سے ماخوذ ہے اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صف بندی کا ذکر آیا ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول ماوردی نے لکھا ہے کہ یہ صورت تمام کے نزدیک مدنی ہے اس کی قوی دلیل اس کی آیتیں ہیں جن میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ابھارا گیا ہے اور معلوم ہے کہ جہاد مدنی دور میں مشروع ہوا تھا